یہ تعظیم یہ تعریف ہے کتے کی اس لیے کہ اپنا حال جو ہے سہی ہو گیا ان علیہ یلحس اوت رک ہو کچھ بھی کرو یہی اس کا حال رہتا ہے حیوان ہی حیوان تو بچ گیا ہے صرف ایک کوئی پروگرام آ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ شوز ہوتے ہیں نا اپرا ون فری کے اس میں تھیم یہ تھی اس ٹاک شو کی کہ سب اپنے کتے جیسی شکل بنانے کی کوشش کریں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 سب سے اردو بولیں گے کتے سے نہیں اس سے انگلش بولنی ضروری ہے کم ایئر بو اردو نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ برا لگے کہ کتے کی برائی کیوں ہو رہی ہے ناوزب اللہ اللہ کی مخلوق ہے یہاں پر کتے کی برائی کرنا یا کتے کی بےزتی کرنا مقصد نہیں ہے اللہ اپنی مخلوق کو ڈیگریڈ نہیں کرتا کتے کا کتا ہونا کوئی برائی نہیں برائی کب ہے جب انسان کتا ہو جائے کتا تو بھونکتا ہے کوئی بری بات نہیں بری بات اس وقت جب انسان بھونکنے لگ جائے اسی لیے کہا ہے کہ کسی کی تعریف مت کرو جب تک اس کو تم غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو اسی کے کیا حال ہو جاتا ہے غصّے کی حالت میں جب انسان شریعت کا پابند نہیں ہوتا یہ جو مثال ہے کتے کی کہ ہر حال میں جو ہے وہ ہانپتا ہی رہتا ہے کسی چیز سے سبق نہیں لیتا مالک ہڈی پھینکے تو بھی دوڑتا ہے مالک مارے تب بھی اسی کی طرف دوڑتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا اس کو کہ ہو کیا رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مصیبت مومن کی اصلاح کرتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو سارے کھوٹ سے صاف ہو جاتا ہے لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے کیسی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے اس کو باندھا تو کیوں باندھا اس کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا فرمایا ذالے کا القوم الق الدینہ کد بھی یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جٹ لاتے ہیں خود لگے ہوئے ہیں بتن اور فرش کے پیچھے حلال حرام کی سب تمیز اڑ گئی بے حیائی کا وہ دور دورہ ہے کہ انسان آنکھیں کھول کے چل نہیں سکتا وہاں سڑکوں کے اوپر اور جب اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو مذاق اڑاتے ہیں اور ہنستے ہیں فرمایا فخل قسل اللہ یتفک کرون تم یہ قائد ان کو سناتے رہو شاید کے کچھ غور و فکر کریں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 ہم کہ لو اب اللہ نے خود ہی تو پیدا کر دیا جہنم کے لیے نہیں یہ انداز سمجھیں یہ ایسا انداز ہے کہ جیسے کسی ماں کا بچہ مر جائے اور وہ کہے کہ میں نے تو اس کو اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا اس میں افسوس ہے افسوس کا اظہار ہے کہ کیا مقام اللہ نے ان کو دینا چاہا تھا اللہ نے تو جنت بنائی تھی ان کے لیے لیکن اب رحمان مہربان رب سے منہ مو موڑ کر انہوں نے خود اپنا انجام کیا کر لیا لاہم قلوب اللہ یف قہون ان کے پاس دل ہے مگر اس سے سوچتے نہیں و لحم آونا بےحا ان کے پاس آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں و لحم آزانہ بیا ان کے پاس کان ہے ان سے سنتے نہیں الا کا کل انعام یہ جانوروں کی طرح ہیں بل ہم عدل ان سے بھی زیادہ گئے گزرے الام الغ فلون یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے یعنی سب کچھ ہے لیکن جانوروں جیسے ہو گئے ہیں کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت نہیں نظر آتی یہ سوچتے ہیں کہ اس سے میں کیا فائدہ حاصل کر لوں اپنے سارے حواس انہوں نے اپنی خواہشات کو پوری کرنے پر لگا دیے اور اللہ کی قدرت نظر نہ آئی ایک گدھا جا رہا ہے سڑک پر یا ایک کتا جا رہا ہے سڑک پر اس کے کان میں بھی اذان کی آواز آ رہی ہے اس کو تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کہاں پکارا جا رہا ہے اور کیا کرنا ہے ایک انسان جا رہا ہے اس کے کان پر بھی اذان کی آواز آ رہی ہے وہ بھی اسی طرح گزر جائے اس کو بھی کچھ سمجھنا ہے کہ کہاں پکارا جا رہا ہے اور کیوں پکارا جا رہا ہے تو بتائیں پھر اس انسان میں اور اس میں کیا فرق رہا بلکہ بلہم عدل ان جانوروں پر تو باجماعت نماز یا نماز فرض نہیں ہے کہ مسجد جا کر پڑھے اس انسان پر وہ مسلمان پر تو فرض ہے لیکن جب وہ ایسا ہی غافل ہے وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا و ل اللہ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ایک کم سو نام ہیں یعنی 99 نام ہے جس نے ان کو محفوظ کیا اور نگہداشت کی وہ جنت میں داخل ہوگا تو فرمایا کہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے اس کو پکارو جب آپ کو اللہ کی مغفرت چاہیے تو الرحمن الرحیم یا غفار گناہوں کی سطر پوشی چاہیے تو اللہ کو پکاریے غفار کہیے ستار کہیے اگر محبت چاہیے تو یا ودود کہہ کر پکاریئے آپ نے سنا ہوگا کہ یا ودود کا ورت بتایا جاتا ہے محبت نہیں کر رہا تو یا ودود کر کر پھونکو کو ٹھیک ہے ضرور ساری محبتوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں یا بچے اگر نافرمان ہو رہے ہیں اور محبت نہیں کرتے والدین سے تو یا ودود پڑھ کر ان پر پھونکو کوئی حرج نہیں لیکن ہم جب اللہ کے ناموں کو استعمال کرتے ہیں تو بھی مخلوقی کے لیے کبھی یا ودود کہہ کے کہ اللہ کی محبت بھی تو مانگیے یا و دودھ میں تجھ صرف تیری محبت کا سوال کرتی ہوں تو دعائیں مانگے تو صرف یا اللہ کہہ کر یا, یا رب کہہ کر نہیں بلکہ اللہ کے جو نام ہمیں ملتے ہیں احادیث میں اور قرآن میں ان کے حوالے سے کوئی ہمارا نام لے کر ہمیں پکارے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اللہ کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے اللہ کو جو ہے وہ پکارا جائے فد روہو سے دعا کرو یہ وسیلہ ہے اللہ کے نام ہم اکثر وسیلوں کا پوچھتے ہیں کس کو وسیلہ بنائے تو اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنائے اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے وَمِمَّنْ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوا کہ سب کے سب گمراہ ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہوگا جو کہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس گروہ میں شامل کر لے کہ جو حق پر قائم ہے آج ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں میں کس کی سنوں کس کی نہ سنوں یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے بالکل متضاد کنٹروڈکٹنگ کنفلکٹنگ باتیں تو آپ انسانوں پر توقل مت کیجئے آپ سیدھی اپنے رب سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جہاں حق ہے وہ میرا سینا تو اس کے لیے کھول دے اور یہ ہدایت کی دعا وہ دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول فرماتا ہے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 اب دیکھیں یہاں پر رخ جو ہے وہ کفار مکہ کی طرف ہے مَا ہم من ان کے ساتھی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناوز باللہ کو جن نہیں آ گیا یہ مجنون نہیں ہو گئے ناز یہ کوئی پاگل نہیں ہو گئے تو کیوں کہا کرتے تھے یہ انبیاء کو رسولوں کو مجنون اس لیے کہ انہوں نے ایسے لوگ کبھی دیکھے نہیں تھے کہ جو بغیر سلے کی تمنا کیے بے غرضی کے ساتھ دوسروں کی بھلائی کی کوشش کرتے رہیں آج تم سکیپٹیکل بہت ہو گئے ہیں نا ابھی اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ خیر خواہی اسلح ہمدردی یہ الفاظ سن کے ہمارے اندر ایک اسکیپسزم ابھرتا ہے اس لیے کہ یہ پولیٹیکل سلوگنس ہیں جب کوئی اصلاح خیر خواہی یا کوئی ہم سے ہماری ہمدردی کی بات کرے ہم کہتے ہیں کیا چاہیے اس کو ووٹ چاہیے اس کو کچھ اور چاہیے چندہ چاہیے اس کو تو ہر چیز ہم کہتے ہیں کیا چاہیے اس کو ہم نے واقعی بہت دھوکہ کھایا ہے ان سلوگنس کی وجہ سے اب وہاں بھی جب رسول آتے تھے اور وہ کچھ نہیں ان کو چاہیے ہوتا تھا ان ریٹرن تو لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ پھر آخر ان کو کیا ہوا جو اتنا اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں اور اتنا اپنی ذات کے اوپر یہ مشقت اور محنت اٹھا رہے ہیں انہیں خود کچھ نہیں چاہیے کیا صرف ہماری بھلائی کے لیے پھر وہ دیکھتے تھے کہ اندیکھی نعمتوں کی خاطر دنیا کی نظر آنے والی نعمتیں چھوڑ رہے ہیں کہتے تھے عجیب لوگ ہیں آئی یو کریزی آج بھی لوگ کہتے ہیں آئی یو میڈ پاگل ہو گئے ہو اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں اور تم چھوڑ رہے ہو صرف جنت کی خاطر کس نے دیکھی ہے جنت پھر وہ یہ دیکھتے تھے کہ دنیا کے مسلحتوں اور دنیا کے فائدوں کو اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں یہ بھی سمجھ ان کو نہیں آتا تھا تو کہتے تھے کہ پتہ نہیں جنون ہو گیا ان کو دے مز بی کریزی فرمائے نذیر مبین وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں جو کہ صاف صاف متنبے کر رہے ہیں کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو ابھی کلی ہی آپ نے خبر سنی ہوگی نا زلزلہ آیا ہے آپ بتائیں ہم اس وقت جب یہاں پڑھ رہے تھے تو وہاں آ رہا تھا یا شاید اس سے پہلے آ چکا پرسوں وہ سب جیتے جاگتے تھے جیسے میں اور آپ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ ہم منو مٹی تلے جا چکے ہوں گے موت کچھ نہیں پتا لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ابھی کل ہم سے پارٹی میں ملیں اچھا آج ان کی ڈیتھ کی خبر آ گئی تو پریپئر مومن کی شان کیا ہے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار کچھ نہیں پتا کب مولت زندگی پورے ہونے کا وقت قریب آ لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر ہاضم اللذات کثرت کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا کرو جو کہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی ہے الموت موت کو یاد رکھو بے فکر نہیں ہوگے ٹھیک ہے خوش رہو گے انجوائے کرو اللہ کی نعمتوں کو مست مت ہو جانا ٹرانسگریس مت کرنا باغی مت ہونا فبی ائی حدیث ہو پھر آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمبیخ کے بعد اور کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائے اللہ فلاح جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں اللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ کرے اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ انہیں اسی طرح ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب ناصل ہوگی کہو اس کا علم میرے ربی کے پاس ہے اسے اپنے وقت پر وہی وہ ظاہر کرے گا آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا اور وہ تم پر اچانک آ جائے گا یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا دیکھیں کیسے اللہ تعالی نے ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے کہ اگر محمد صل اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تعریف اور محبت میں ہم غلوف کرنے لگ جائیں قران ہمارا کریکشن کر دے تعریف اللہ کے رسول کی اتنی ہی اس لمیٹ کے اندر جو اپ نے بتا دی اس سے بڑھ کر کریں گے تو ہم غلط کریں گے اور اپ کی تعظیم اتنی ہی جو نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اس سے بڑھ کر کریں گے ہم غلط کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انباء الغیب تو تھیں غیب کی خبریں اپ کے پاس اللہ نے بھیجی تھیں لیکن آپ عالم الغیب تو نہیں تھے عالم الغیب تو صرف اللہ ہے اور یہاں خود کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں اگر ایسا ہوتا تو مجھے تو کوئی دکھ یا تکلیف چھو کر بھی نہ جاتی جیسے آپ پھر عمرے کے لیے کیوں نکلتے اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا کہ کفار عمرہ نہیں کرنے دیں گے یا یہودی عورت جس نے کہ آپ کو زہر ملا گوشت کھلا دیا آپ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا سارے حقائق آپ پر پہلے سے کھل جاتے تو آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتے لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا فرمائے اِن انا اللہ و بشیروں میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے یعنی ہمیں یہ پتا چلا کہ تعظیم کا معیار قائم کرنے میں بھی اطاعت رسول ضروری ہے وہ آتا ہے نا حدیث میں لا سی ثنا الیکا کا انت کماس نہیں تعلیٰ نف اللہ کے لیے بھی کہ اللہ میں تو تیری حمد نہیں کر سکتا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری حمد نہیں کر سکتا تو تو ویسا ہی جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی تعریف کرنے بیٹھیں اور ہم اس میں گمراہی میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ کو بھی انہی ناموں سے یاد کرنا جو اللہ نے بتائے بھگوان نہیں کہنا آہرمن نہیں کہنا اللہ کو لات منات نہیں کہنا اللہ کو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتنی ہی تعریف اور تعظیم جتنی کہ آپ نے بتا دی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے غلوف کرنے لگ جائیں اور ہم نبی کا درجہ اللہ کے برابر لے جائیں اور اللہ نہ کرے ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں من <تصفيق> وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے کتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے جو اللہ نے عورت کو دیا ہے ہاں کی ضمیر آئی ہے نا فیمنن پروناؤن ہے یہ مونس ضمیر ہے سکون جیسی قیمتی چیز جس کی ساری دنیا کو آج تلاش ہے کسی دکان پہ نہیں مل سکتی ایسی انمول ایسی پرائسلیس چیز اللہ نے بیوی بی کے پاس رکھوا دی ہے اور جو بیوی کو پریشان کرے گا وہ خود پرسکون کہاں سے رہے گا جو بیوی کو ڈسٹرب کرے گا وہ خود بھی ڈسٹربڈ رہے گا تو اچھی بیوی ایسی ہے کہ اس کے پاس سکون ملتا ہے یس کنا الحا جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں سکون جیسی قیمتی چیز بھی بیوی کے پاس رکھوا دی تو لہٰذا سب سے اچھی بیوی وہ جو اپنے ہسبینڈ کو پیسفل رکھے عورت کی فطرت کا حصہ ہے اس میں نرمی ہے محبت ہے اس کے اندر رحمت ہے وہ ہوم میکر ہوتی ہے گھر جو ہے وہ فرنیچر سے نہیں بنتا گھر عورت سے بنتا ہے آج کل ہو یہ گیا کہ ہم اتنے زیادہ ہاؤس پراؤڈ ہو گئے ہیں ایسا میوزیم بنا لیا ہم نے گھروں کو کہ وہ ہاؤزز تو ہیں وہ ہومز نہیں رہے ادھر میاں داخل ہوتے نہیں کہ ہم وہ چیخنا چنگاڑنا ان پہ شروع کرتے ہیں جوتے جگہ پہ رکھیں بریف کیس اٹھائیں یہ کیوں پھینکا کہ گھر نہ ہوا کوئی ہوٹل ہو گیا کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا ڈیکوریشن پیس ہو کے رہ گیا ایسے گھروں میں سکون نہیں ہوتا سکون بڑا ضروری ہے پیسفل ہونا چاہیے گھر برکت ہونی چاہیے اس میں کہتے ہیں نا کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ مین دیر از وومن تو بہت اللہ تعالی نے دیکھے یہاں پر عورت کی عظمت ہے جس کی بات کی ہے لی یس کن تاکہ وہ اس کے پاس سکون پائے فلم تغشیہ حملت حملن خفیفم فمرت بہ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ دے دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے کیسے کیسے اندیشے ہوتے ہیں نا پیگنسی میں انسان کو کہ بچہ ٹھیک ہو پھر کیا ہوا فلم آتا ہوما صالح لہو شرا کا افیما آتا ہما. مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریر ٹھہرانے لگے کس طرح ہم کہیں ہم تو نہیں شریک ٹھہراتے ہم تو کہتے ہیں ہاں اللہ نے دیا لیکن ہم عملی طور پہ بچوں کو عبداللہ نہیں عبدالدنیا بنا دیتے ہیں اللہ کا غلام نہیں گاڈ کانشیس نہیں پیپل کانشیس کر دیتے ہیں ہر چیز میں ہم ان سے کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے پھر پیپل کانشیس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دین میں چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ پیپل کانشیس ہونا ہے پیپل پلیزر ہونا لوگوں کو راضی کرنا سب کی مرضی اہم ہوتی ہے اللہ کی مرضی کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے آپ دیکھیں سال بھر کا بچہ ہوتا ہے تو ہم کس کی سنت پر عمل شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت پر یا کسی اور کی سنت پر تو اللہ کا بندہ بنائیے تقوا پیدا کیجئے بچے کے اندر تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ پھر دیکھیں وہ آپ کا فرما بردار بھی ہوگا فتح اللہ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں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 یا ایسے نام ان کے رکھتے ہیں کہ فلاں پیر کے مزار پر گئے تو ہمارے ہاں اولاد ہوئی اور فلاں پیر نے اولاد دی کہا کہ نہیں وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو یہ تمہاری دعا کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں نہیں چل سکتے لیکن اللہ کیسا ہے اللہ کو چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوا ما کم اے تم وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو املہم ہم اے دن کیا ان کے ہاتھ جس سے یہ پکڑتے ہیں نہیں پکڑ سکتے اللہ کا کیا ہے ان نبت شربک شدید اللہ کی پکڑ تو بہت سخت ہے امل ہم آرپ سے کیا ان کی آنکھیں جو یہ دیکھتے ہیں نہیں بت نہیں دیکھتے اللہ کون ہے بصیر ہر جگہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے کان ہے کہ یہ سنتے ہیں تمہارے بت یا یہ مزار والے یہ قبریں سنتی ہیں نہیں جبکہ اللہ کون ہے سمیح کلت اشرا کا کم تم مکید اونی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلالو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز ملت نہ دو یا نہیں دیکھے کیسے ہی اندھے گونگے بہرے خدا کو پوج رہے ہیں جو جس چیز کی پرستش کرتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے اللَّهُ وَهُوَ يَتَوَلَّ <الصَّالحِينَ> میرا حامی و ناصر تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر واقع کچھ نہیں دیکھتے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہیں خد الاف الجاہلین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے مت جبریل علیہ السلام نے اس کا مطلب بتایا کہ اے نبی جو شخص آپ پر ظلم کرے اسے معاف کریں اب دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہیں اور آگے ہم سب کے لیے بھی جو بھی اس مشن کو لے کر اٹھے جو مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر رہے تھے اگر کام اللہ کے رسول والا کرنا ہے تو اخلاق اور طریقہ بھی اللہ کے رسول والا ہی اختیار کرنا ہوگا ورنہ کامیابی نہیں ہوگی تو کہا کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے اسے معاف کیجیے جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کیجئے جو آپ سے قطع رحمی کرے آپ اس سے ملا کیجئے حدیث میں آتا ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے بیچ میں اس کو گھر دلواؤں گا آپ نے فرمایا کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کام مت کرو یہ مت کہو کہ اچھا اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی کریں گے اور وہ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے بلکہ اپنا ایک معیار بنا لو انہیں کے ہر حال میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرو وہ <عَلِيمٌ> اللہ کا پناہ مانگو وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر ان کو چھو بھی جاتا ہے تو فوراً کرنے ہو جاتے ہیں اور ان کو صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے رہے ان کے بھائی بہن یعنی شیطان کے تو وہ انہیں ان کے کجربی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے اے نبی جب تم ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی انتخاب کیوں نہ کر لی ان سے کہو میں تو صرف اس وہی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں وہ قرآن جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو یعنی خاموشی تو ویسے ہی ضروری ہے زبانیں بھی خاموش رہیں دل اور دماغ بھی آپس میں باتیں نہ کریں اندر بھی مکمل خاموشی تاکہ قرآن جذب ہو ایک کہاوت ہے کہ کہیں تمہاری زبان ہے تم کو بہرا نہ کر دے جب بہت بولتا ہے انسان بہت زیادہ اپنے اندر خیالات میں مگن رہتا ہے تو قرآن کی بات ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے ابزارب نہیں ہوتی اندر جا کر تو خاموشی کنسنٹریشن توجہ کے ساتھ سنو لا لکم تو شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے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 آیتِ سجدہ ہے آپ بیٹھے بیٹھے بھی چاہیں تو سجدہ کر سکتی ہیں چاہے تو گھر جا کے بھی کر سکتی ہیں اور کچھ علماء کے نزدیک آیتِ سجدہ پر سجدہ کرنا فرض نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ فرض ہے تو کر لیجئے سر جھکا لیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی یہ اچھی صفات ہم میں پیدا فرما دے